شعیط بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کوگرام محکام شریعت اور فطرے سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک بطفہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے کہ فطر جو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں غریبوں کے ایک حق کے طور پر ہمارے اوپر مقرر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی, بھی بیان فرمائی کہ روزوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدۂ فطر کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے لہذا صدہ فطر جیسے ہم بھی آپ کو خدمت میں عرض کریں گے کہ بعض لوگوں پر واجب ہوتا ہے بعض پر واجب نہیں ہوتا تو جن پر واجب ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور جن پر واجب نہیں اگر وہ ادانی کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے لیکن یہ دونوں ادا کریں گے تو دونوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ان کے روزوں میں جو کوتا ہی رہ گئی وہ کوتا ہی اللہ تبارک بالیٰ یہ جو کمی رہ گئی اس کمی کو اس سب فطر کی برکت سے پورا فرما دے گا صدقہ فطر اصل میں مال کی ایک مخصوص مقدار ہے ہم گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہوں اس کا آپ ریٹ آپ کو پتا ہوگا دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت آپ نکال لیں یہ ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اتنی مقدار میں رقم بھی دے سکتے ہیں آٹا دینے کو ضروری نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ دس روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں بال فرض میں عرض کر رہا آپ تو مہنگا ہو گیا کافی تو یہ تقریباً آپ کے تیئیس چوبیس روپے بنیں گے احتیاطاً آپ پچیس روپے دے دیں تو آج کل جو عموماً آٹا کھایا جا رہا ہے اس کا ریٹ تقریباً چالیس پینتالیس روپے بن رہا ہے تو چالیس پینتالیس روپے اگر آپ پھر بھی احتیاطاً اپنے گھر کے آٹے کا حساب کر لیں لیکن اگر چالیس پینتالیس روپئے آپ نکالیں گے ہمارے پاکستان کے حساب سے تو ان ایک شف کا صدقۂ فطر ادا ہوگا یہ صدقہ فطر جو ہے اس کا وقت یاد رکھیں کہ عید کا دن جس شخص نے پایا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا لہذا اس کا وقت بھی جب عید کے دن شروع ہوگا یعنی طلوع فجر جس کو آپ کہتے ہیں جیسے ساحی ختم ہوتی ہے کا وقت ختم ہوتا ہے فجر شروع ہوتی ہے تو جس میں عید کے دن یہ طلوع فجر پالی اس کے اوپر صدقہ فطر ہوگا لیکن چند شرائط کے ساتھ وہ میں بھی عرض کرتا ہوں تو یہ اس کی ابتدا کا وقت ہے گویا کہ ابتدائی وقت ہے اور اس کی کوئی بھی نہیں ہوتی پوری زندگی اس کا وقت ہے لہذا جو ہم عید سے پہلے سب کا فطر ادا کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں یہ ایک مستحب کام ہے یعنی ایسا کرنا افضل ہے کریں گے تو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے تو پھر بعد میں آپ ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ یہ قضا ہو جاتا ہے اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے پوری زندگی اس کا وقت ہے اگر ایک سال نہیں دے سکے تو آپ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد دیں گے ضرور جس شخص پہ واجب ہے اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو گناہ ہوگا اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ چونکہ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید کا دن جس نے پایا اس پہ ہوگا لہذا اگر فوراً کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تب بھی ٹھیک اس کی نماز کے بعد ادا کرے تب بھی درست ہوگا بلکہ اس میں فقاہا نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مالی کے نصاب ہے اور وہ عید سے پہلے بھی ادا کرنا چاہے جیسے رمضان میں صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں شرائن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے ابھی کس پر واجب ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ جس جی شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو زکوٰۃ کا نصاب ہے بالکل وہی نصاب اس کے پاس موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا مثال کے طور پر ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولا چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہے جس سے یہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہو جیسے تقریباً ساڑھے سولہ یا سترہ ہزار کے قریب آج کے لیے یہ ریٹ چل رہا ہے تقریباً تو یہ چیز ہو یا پرائز باؤنڈ ہو اتنی مالیت کی یا تجارت ہو اس پہ مزید تفصیلات کریں گے لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا فطرے کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور آخری مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ صدقہ فطر اسی شخص پر واجب ہوگا جو مالی کے نصاب ہوگا لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مالی کے نصاب ہونے کا مطلب جس کے پاس ساڑھے سات ساڑھ تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولا چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہو جیسے ساڑھے سولہ ہزار ہزار روپے یا پرائز بانڈ وغیرہ اتنی مالیت کے ہوں یا کوئی مال تجارت ہو جو اتنی مالیت کا ہو تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا یا پھر اس کے پاس حاجت سے زیادہ یعنی حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی روز مرہ اور کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ کوئی فالتو چیز پڑی ہے تو اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ گھر کے اندر ویسے ہی اضافی سامان پڑا ہوا ہے جس کی جو استعمال بھی نہیں ہوتا جیسے پرانے کپڑے ہیں پرانے جوتے ہیں اسپورٹس کا سامان وغیرہ ہے یا ویڈیو آڈیو کیسٹس وغیرہ ہیں ان تمام کی مالیت اگر سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار روپے کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ یہ مال اس کی ملک میں ہو جو اس کا مالک ہوگا اس کا حساب ہوگا اگر گھر کے اندر کچھ مال ہے مثلاً بیکار پڑا ہوا ہے لیکن آدھا ان کا ہے تھوڑا ان کا ہے تھوڑا ان, ان کا ہے اور کسی ایک کی ملک میں ساڑھے سولہ ہزار, سترہ ہزار روپے کا مال نہیں ہے تو پھر نہیں کسی ایک کی ملک میں سارا اس طرح اتنی مالیت کا مال ہو تو اس کا بھی حساب ہوتا ہے اور زکوٰۃ پہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنی مقدار میں مال ہو جائے تو سال گزرنا شرط ہوتا ہے لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے چنانچہ عید سے ایک دن پہلے بھی اگر اتنا مال ہوا ہمارے پاس ہے تو اگلے دن ہی فطرہ واجب ہو جائے گا لیکن بہرحال جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو واجب ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص صدقۂ فطر ادا کر دے تھوڑی مقدار میں رقم ہے اور اس کی برکت سے الحمدللہ روزے میں جتنی کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اب یہ سطح فطر کس کس کے طرف سے ایک شخص کے اوپر واجب ہے یاد رکھیں کہ آدمی اپنی طرف سے تو ادا کرے گا جو مالک نصاب ہے اس کے علاوہ اگر ماں باپ اس کی کفالت میں ہیں تو وہ ان کا ادا کرے گا اسی طرح جو نابالغ اولاد ہے باپ پر ان کا صدقہ فطر واجب ہے زوجہ کا صدقہ فطر اور اس طرح بالغ اولاد کا صدقہ فطر شوہر پہ لازم نہیں ہوتا ان کا اپنا حساب دیکھا جائے گا اور اگر شوہر ان کی طرف سے ادا نہ کرنا چاہے تب بھی اس کی مرضی ہے لیکن یہ نہیں واجب نہیں ہے لیکن اگر ادا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو ثواب ملے گا تو ہم بات بعض اوقات کرتے ہیں واجب ہونے نہ ہونے کی اور بعض اوقات ہم بات یعنی اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ اچھا کیا ہے افضل کیا ہے تو پہلے تو واجب کا اگر آپ مسئلہ لیں تو اس شخص کے اوپر زوجہ کا صدقہ فطر ادا کرنا یا بالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے وہ خود ادا کریں گے اگر چاہیں تو اور ہاں جو محتاج والدین اگر اس کی کفالت میں ہیں یا نابالغ جتنے بچے اس کے ہیں ان کا صدقہ فطر باپ پہ واجب ہوتا ہے یہ تو ہو گیا واجب ہونے نہ ہونے کا مسئلہ اب ہے کہ افضل اور مشتحک صورت کیا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اگر شوہر چاہے تو سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ زوجہ سے اور بالغ جتنے اولاد ہیں ان کو یہ بتا دے یا اجازت لے لے کہ میں تمہاری طرف سے سب کا فطر ادا کر رہا ہوں کیونکہ بالغ کی طرف سے اگر کوئی آپ اس طرح کی مالی عبادت ادا کرنا چاہیں تو پہلے اجازت لیں گے اگر اجازت نہیں لی تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگی یہ ذرا ذہن میں رکھیے تھوڑے سے سوالات کے جوابات دے ہیں جو آفیا ہمارے پاس کپشن آئے تھے پھر ان ٹائم ملے گا تو سب کا فرق کے کچھ اور مسائل بھی کریں گے ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ داڑھی کے جو اوپر کے بال ہوتے ہیں یعنی گالوں پر جو آئے ہوتے ہیں کیا یہ نہیں کاٹنے چاہیے اور اگر کاٹے تو کیسے ہارٹ پرابلم وغیرہ ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے خط بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ نچلا جو جبڑا ہے اس کو ہلائیں جتنا یہ ہل رہا ہے اس کے اوپر کے بال صاف کر سکتے ہیں جتنے جبڑے کے اوپر ہیں وہ داڑھی کہلاتی ہے اسے نہیں صاف کر سکتے دوسرا کہتے ہیں بازی کہتے ہیں کہ نیچے سے داڑھی کاٹنا منع ہے تو ایسا منع نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو کرتے ہی ایسا تھے کہ جب آپ کی داڑھی بڑی ہو جاتی تھی تو ایک مشت نیچے سے پکڑ کر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا کرتے تھے تو اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مشت کم از کم داڑھی رکھنا سننا تھا حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بھائی نے مزید کوشچن کیا تھا کہ کیلا کھانے کی سنت کیا ہے یہ کہتے ہیں اوپر سے چھیلو بعض کہتے ہیں نیچے سے چھیلو تو یہ آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو سنت قرار دے کر اور اس کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ کی کیلا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں تو اب اس کے چھیلنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ ایک نبی کریم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بھی ہو جاتا ہے اوقات اس طریقے سے ہر چیز کو سنت قرار نہیں دینا چاہیے ہاں اس کو آپ ادب کہہ سکتے ہیں کہ بہتر طریقہ کیا ہے وہ نبی کی طرف منصوب نہ کریں سنت سے ذہن جاتا ہے نبی کریم کے طریقے کی طرف تو آپ یہ کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے چھیلیں یا نیچے سے چھیلیں جو آپ کو اچھا لگے لیکن کیلا کھانا بھر نبی کریم سے ثابت نہیں اور یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں بعض لوگ یا تبوک میں یا غزل عہود میں نبی کریم کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے تھے تو آپ نے کیلا کھایا تھا ان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ تاریخی روایت مل گئی جو کسی بھی محرخ نے لکھی ہے کیلا کھانے کے جواز کے لیے یا کیلا کھانے کو سنت ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی روایت بھی گھڑنی جاتی ہے صحیح نہیں ہے بہن نے پوچھا ہے کہ اگر پہلا کلیمہ پاک پڑھا جائے تو کیا اس کے ساتھ دور پاک پڑھنا بھی جائز ہے تو جہاں پورا آپ پہلے کلیمہ پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں مدرسے پڑھنے تو حرج بھی نہیں ہے لیکن اسے کلیمے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے وہ الحد چیز ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب کیا ہے اللہ کا بڑا کرم جی میں الماعت فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں بہت خوشی کی بات ہے شاد جی میرا یہ ایک سوال ہے یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو رسک جتنا لکھ دیا جاتا ہے نا اتنا ہی ملتا ہے اس میں کمی جاتی نہیں ہوتی جی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پھر وظائف یا دعا کرتے ہیں اس کا کیا تصور ہے ٹھیک ہے اور ایک مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سنا ہے کہ جو خوش بر... خوش برتن ہوتے ہیں نا اسے دھو کر استعمال کرنا چاہیے ایسے وہ مکرو ہوتے ہیں برطن اور ایک ہاں جی خشک ٹھیک ہے اور اور یہ جو مگ اور گلاس جو ہوتے ہیں نا ان میں اگر درار آ جائے تو وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے مکروہ ہوتا ہے یہ بھی اور ایک میں یہ پوچھنا تھا کہ عید کے بعد جو چھ روزے رکھتے ہیں نا ان کی فضیلت کیا ہے ٹھیک ہے اور بس میں آس کرتا ہوں یہ ایک بہن نے پوچھا کہ اگر بالفرض کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے کسی شخص کو قتل کر دے تو کیا شرح اجازت ہے تو جی ہاں اس کی بالکل اجازت ہے کیونکہ فقہ نے سراہطن لکھا کہ اگر کوئی کسی کا مال لوٹ رہا ہو اور یہ شخص اس مال لوٹنے والے کو مال لوٹتے ہوئے قتل کر دے تو کوئی وبال نہیں تو عزت کا معاملہ مال سے بڑھ کر ہوتا ہے تو اگر خاتون اپنی عزت اس طریقے سے بچا سکتی ہے تو بالکل اس کے قتل کا مقدمہ نہیں ہوگا غلطی سے بھائی نے پوچھا غلطی سے اور کسی بچے کو دودھ پلا دیا چھوٹا سا بچہ تھا تو کیا اب اس بچے کی شادی اس کے بچوں سے ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ردعت کا رشتہ قائم ہوا ہے اس لڑکے اور اس عورت کے بچوں کے درمیان ہے بس اس لڑکے اور اس عورت کے بچوں کے درمیان یعنی اگر پھر, پھر اس نے لڑکے کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کی بچیاں اس پر حرام ہیں اور اگر اس نے لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کے بچے اس پر حرام ہے اس لڑکے پر اب بالکل اس لڑکے کے بھائی بہن ہیں ان کا اور اس عورت کے بچوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ان کے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اس لڑکے کا اس عورت کے بچوں سے تعلق قائم ہوگا جداد کرشتہ اس لڑکے کے یا لڑکی کے جس کو دودھ پلایا گیا بقیہ بھائی بہن کا اس عورت کے بچوں سے اجنبیت والے تعلق ہے وہ اس سے شادی ہو سکتی ہے یہ پوچھا کہ بہن نے کہا ہے کہ جب تک قرآن پڑھانے والی خاتون جو استانی وغیرہ ہوں ان کو جب تک پیسہ نہ دیا جائے نکاح ہی درست نہیں ہوتا یقیناً کسی استانی نے اپنی جیب بھرنے کے لیے نیا مسئلہ وضع کر لیا ہے استعانی صاحبہ برا بھی نہ مانے لیکن اس طرح کی کلمات کہنا یہ شریعت پر افتراح ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا اب بتائیے کہاں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی استعانی پڑھائے تو اس کو پیسہ دینے استعانی کا حق ہوتا ہے اور جب تک آپ حق ادا نہ کریں تو نکاح ہی جائز نہیں ہوگا استعانی نے بھی اٹیک ایسے مقام پہ کیا ہے اور ایسی جگہ جا کے کیا ہے کہ جہاں پر انسان گھبرا کر اور نفساتی طور پہ محروب متاثر ہو کے فوراً دینے پہ مجبور ہو جائے اس قسم کی حرکات مناسب نہیں ہیں بہن نے کہا کہ کیا ارادہ کیا جائے اعتقاف کا تو اس سے اعتکاف لازم ہو جاتا ہے تو صرف ارادے سے اعتقاف لازم نہیں ہوتا ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جب رسک مقرر کر دیا گیا تو وظائف اور دعا کیوں کی جاتی ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں رزق کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مقدار میں ہے اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے تدبیر کو اختیار کرنا اس لیے ہم کرتے ہیں ورنہ سراہن اس پہ حدیثے موجود ہے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے اب کسی کی پرہیز اس کو بڑھا نہیں سکتی کسی کا فشق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا ہے ایک بہن یہ میں نے پوچھا ہے کہ اگر خشک برتن گھر جیسے رکھے ہوتے ہیں کیا ان کو دھو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ مکرو ہے تو جی نہیں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے اگر گندگی لگی ہو تو دھوئیں ورنہ بالکل جائز استعمال کرنا اور آخری گلاس میں دراڑ ہو تو کیا اس میں پانی پینا مکرو ہے تو جی نہیں ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ ہاں اس کے منہ رکھنے کی جگہ پر گلاس ٹوٹا ہوا ہے اور اس سے منہ کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو استعمال کرنا مکرو ہے اور اگر اوپر سے بالکل صحیح نیچے سے صرف دراڑ پڑ گئی ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اب چونکہ پروگرام کا پر وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اس لیے سے اجازت چاہیں گے اپنے لیزبان کو کیے ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کے اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے آمین و دعوانا عوام الحمد للہ رب العالمین